مائک پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے اور یہ دن ب دن حرج بھی بندہ جا رہا ہے اور تعمل ناس بھی ہے تو کیا اس میں حکم میں کوئی تکلیف ہے یار خود مائک پہ سوال کر رہے اور مائک کا مسئلہ پوچھ رہے نماز پا. کا مسئلہ <laughs> <اور laughs> <وہ کہہ> ہے <laughs> امام <laughs> کی آواز بھی نہیں کہتے جی جی بیٹھیے تشریف رکھی اصل میں لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مائک پہ نماز کا مسئلہ ہے اصل کی اس کی بنیاد جڑ کیا اس کی بنیاد اور جڑ یہ ہے کہ لوگ سمجھ لے یہ لوگ بس مائک پہ نماز کرنے کو کہتے ہیں کہ منع کرتے کہتے ہیں مائک پہ ہو جاتی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آواز نکل رہی ہے یہ آدمی کی اپنی آواز ہے یا صدا باز گشت ہے اس میں اختلاف ہے سمجھ رہے ہیں آپ مثال کے طور پر جو لاؤڈ سپیکر کرنے والے بنانے والے ایجاد کرنے والے ہیں نا اگر آپ ہمارے پاس آئیں ہم ان کی عبارتیں آپ کو دکھائیں کہ لاؤڈ اسپیکر بنانے والی کمپنی یہ کہتی ہے کہ یہ آواز آپ کی نکل کر فائر میں ٹکراتی اور ٹکرانے کے بعد وہاں سے ایک نقلی آواز پیدا ہوتی ہے جس کو سدا باز گشت کہتے ہیں جس کو انگریزی میں ایکو کو کہتے ہیں اس کے اردو میں مثال دیجیے آپ مثال کے طور پر آدمی کہیں پہاڑوں میں جائے جانے کے بعد وہاں کرے آ خاموش ہو جائے پھر ایک سدا آتی آ, آس کی آواز تو نہیں اس کی آواز تو ختم ہو گئی اس نے تو منہ بند کر لیا گمبت والی مسجد میں جائیں کہیں اور وہاں کریں آ, آپ خاموش ہو جائے منہ بند کر لیں کچھ سیکنڈ کے بعد وہاں سے آپ کی آواز ٹکرا کر کے آتی ہے کہ آ سمجھ میری بات تو یہ سدا باز گشت ہے کہ یہ ٹکرانے کے بعد اس کی ڈپلیکیٹ ایک آواز نکلتی ہے یہ بحث ہے اصل میں علماء میں لاؤڈ کو تو بیچ میں مطلب یہ ہے لوگ سب لاؤڈ اسپیکر نماز لاؤڈ اسپیکر نماز نہیں یہ مسئلہ جن علماء نے یہ کہا کہ یہ بیان کرنے والے یہ آواز دینے والے کی اصلی آواز نہیں انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس پر نماز نہیں ہوگی اور جنہوں نے کہا کہ یہ صدا باز نہیں ہے بلکہ بولنے والے کی اپنی آواز ہے یہ ان کی تحقیق ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی اب آپ جیسا کوئی متقی پرہزگار آدمی کہ جو لاؤڈ کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہو کہ راہ اعتدال بھی وہ راہ اعتدال کیا ہے یہ بتائیے کہ اس دنیا میں یہ بلکہ کراچی میں ظاہر ہے کم سے کم پچاس لاکھ آدمی تو نماز پڑھتا ہوگا دو کروڑ کی آبادی میں اس میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ بھائی لاؤڈ پہ نماز نہیں ہوتی ایسی صورت میں تھوڑی قربانی دیں وہ یہ کریں کہ جہاں لاؤڈ استعمال ہوتا ہے امام کے قریب آ جائیں پچھلی صف میں آ جائیں امام کی اپنی آواز اس کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر کے آپ اگر نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی آپ کو بھی طریقہ میں نے بتا دیا تو مسئلہ ہے کہ یہ آواز اس کی اصلی ہے یا نہیں اب میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں دیکھیے دنیا میں اب ایسے سافٹ ویئر جاری ہو گئے ایسے آلات جاری ہو گئے خود میرے پاس بھی موجود ہے کہ اس میں سات زبانیں ایک قلم ہے آپ انگریزی کی عبارت پر اس طریقے سے اسے چلائیے اور اس کو سیٹ کر دیں تو آپ انگریزی کے لائن پر اس کو پھیریں وہ ڈچ میں ترجمہ کر دیتا ہے آپ اگر دیکھیں تو ڈچ میں ترجمہ کر دے گا اب یہ اتنا اور بڑھ گیا جیسے آپ کہتے ہیں یہ آواز جو اس سے نکلتی ہے نا وہ اس کی اپنی آواز ہے تو اب ایسے بھی پروگرام آ گیا کہ آپ لاؤڈ پر اردو بولیں وہاں سے انگریزی بن کر کے نکلتی سوائے چند حروف کے تو یہ بتائیے وہ بول کیا رہا وہ تو انگریزی میں بول رہا ادھر ڈچ میں نکل رہی وہ تو سیٹنگ ہے اب سیٹ کر دیں آپ یہ ادھر اردو بول رہا ادھر افریکن کی آواز نکل رہی ادھر اردو بول رہا ادھر فرانسیسی نکل رہی اب اس کی آواز کہاں گئی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہے اب ایک مسئلہ کیا دنیا بھر اس پر نمازیں پڑھ رہی ہے دنیا اور قوم تو میرا خیال ہے اس وقت اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے تو یہی اچھا چلیے اور کوئی سا